السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفر جزاک اللہ رضائے کاروائی امید ہے ان شاء اللہ آپ تمام بڑی خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی کماتے فرما رہی ہوں گے انشاءاللہ شاء و تعالی حسب معمول درسی قرآن ہیں رب العالمین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 يا اللہم صلح علی محمد مہدن الجود وسلم مدنی یا عربی يا حبیبی یا يا يا رسول الله صلی عليه وسلم سپارہ آئٹ نمبر 22 اور تیئیس میرا رب ارشاد فرماتا ہے کنز المان تمہارا معبود ایک معبود ہے تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ مغرور ہیں ان يعلم ما يسرون وما يعلنون لا جرم انا مستقری الحقیقت اللہ جانتا ہے جو چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا ان دونوں آیتوں کا ترجمہ پھر ایک سن لیں تو تمہارا محبود ایک معبود ہے تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ممکن ہیں اور وہ مغرور ہیں فل حقیقت اللہ جانتا ہے جو چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا اس سے پہلے اللہ تعالی نے بتوں کی عبادت کا رد فرمایا اور کافروں کے مذہب کا کمبی دلائل سے رد فرمایا اور اس حایت میں یہ بیان فرمایا کہ کفار مکہ کس وجہ سے توحید کا انکار کرتے تھے اور شرک پر اصرار کرتے تھے اور اس وجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ جب لیکیوں پر ثواب کے دلائل اور برائیوں پر آذاب کے دلائل سنتے ہیں تو وہ ثواب کی حصول میں رغبت کرتے ہیں اور دائمی عذاب سے, نجد سے ڈرتے ہیں اور وہ ان دلائل کو سن کر ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان دلائل سے نفع حاصل کرتے ہیں اور باطل سے حق کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ نہ دائمی عذاب کی وحیث سے ڈرتے ہیں اور نہ حصول ثواب کی توقع رکھتے ہیں وہ ہر اس دلیل اور نصیحت کا انکار کرتے ہیں جو ان کے قول کے مخالف ہو اور دوسرے شخص کے قول کو ماننے اور قبول کرنے سے تقبر کرتے ہیں تو وہ اپنی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے اپنے قول پر ڈٹے رہتے ہیں اب اس سائز پاک میں چونکہ تقبر اور غرور سے متعلق فرمایا گیا ہے تو دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ ان کا شرک پر اصرار کرنا اور اپنے باطل مذہب پر ڈٹے رہنا اس وجہ سے نہ تھا کہ اسلام کے خلاف ان کے کچھ شبہات اور اشکالات تھے بلکہ وہ محض باپ دادا کی تقریر کی وجہ سے اور حق کو قبول کرنے سے تکبر کی وجہ سے تھا اور اللہ نے فرمایا کہ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود ربی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک شخص نے کہا ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے خوبصورت ہوں اس کی جوتی خوبصورت ہو تو فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا ان کو ہر طرف سے ذلت اور رسوائی گھیر لے گی ان کو دوزخ کے قید خانے کی طرف ہانک کر لے جایا جائے, جائے گا جس کا نام بولت ہے جس میں ہر طرف اور اوپر تلے آگ ہوگی ان کو دوزخیوں کے جسموں سے نکلی ہوئی پیپ اور خون کا آمیزہ پلایا جائے گا اللہ اکبر طبیرہ غرور اور تکبر کرنے والوں کا بڑا برا انجام اللہ تعالی غرور اور تکبر سے ہمیں اور امت مسلمہ کو محفوظ و معمون فرمائے آمین میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر اور پچیس 24 اور جب ان سے کہا جائے تو مہارے رب نے کیا اتارا کہیں کہیں اگلوں کی کہانیاں ہیں يوم ومن اوزار علم ما يذرون کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائیں اور کچھ بوجھ ان کے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں سن لو کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں ان دونوں آیتوں کو پھر آپ سن لیں فرمایا اور جب ان سے کہا جائے گا تو تمہارے رب نے کیا اتارا کہیں اگلوں کی کہانیاں ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائیں اور کچھ بوجھ ان کے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں سن لو کیا ہی جی برا بوجھ اٹھاتے ہیں اس سے پہلی آیات میں اللہ نے توحید کے دلائل بیان فرمائے بت پرستوں کے مذہب کا رد فرمایا اور اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت میں مشرقین جو شبہات پیش کرتے تھے ان کا اضالہ فرمایا جا رہا ہے حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت پر قرآن کو بطور موجودہ پیش فرمایا مشرقین نے اس پر یہ شبہ پیش کیا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ کپارے مکہ مکے کے راستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور باہر سے آنے والے قرآن کے متعلق سوال کرتے تھے وہ کہتے کہ اس میں تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں اللہ نے بتایا کہ جب مشرقین لوگوں کو قرآن کے متعلق گمراہ کرتے ہیں اور ان کو اسلام لانے سے روکتے ہیں تو ان پر ان کے اپنے کفر پر قائم رہنے کے گناہ کا بوجھ بھی ہوگا اور جو لوگ ان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے اسلام نہیں لائیں گے ان کے کفر کے گناہ کا بوجھ بھی ان پر ہوگا کیونکہ جو شخص کسی کے گناہ کا سبب ہوتا ہے تو اس کے گناہ کا بوجھ بھی اس شخص پر ہوتا ہے اور اس سے دوسرے شخص کی گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی کیونکہ پہلے شخص کے دو جرم ہیں ایک تو اس نے خود گناہ کا کام کیا اور دوسرا جرم یہ ہے کہ اس نے دوسرے لوگوں کو اس گناہ کی رہنمائی کی سو اس کو گناہ کے کام کا عذاب بھی ہوگا اور گناہ کا راستہ دکھانے کا بھی عذاب ہوگا اور جتنے لوگوں کو وہ گناہ کا راستہ دکھائے گا ان سب کے گناہوں کے سبب بننے کا اس کو عذاب ہوگا اور اس کی رہنمائی سے جو گناہ کریں گے ان کو صرف اپنے گناہ کا بوجھ ہوگا اس لیے ابھی اعتراض نہیں ہوگا کہ دوسروں کے فعل کا اس کو عذاب کیوں تو جو شخص کسی کام کا سبب ہو تو اس سبب سے جو لوگ بعد میں اس کو کام کو کریں گے ان کے عمل میں اس شخص کا بھی حصہ ہوگا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے مسلم میں بھی ہے ترمیزی میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے سنن القبران النسائی میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بھی ظلمن قتل کیا جائے گا آدم کے پہلے بیٹے پر اس کا خون ہوگا کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا اللہ اکبر مسلم شریف کی عزیز حضرت سیدنا ابو ہوریرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اس کو اس کی اتباع کرنے والوں کے اجور کی مثل اجر بھی ملے گا اور ان کی اجور میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جس شخص نے گمراہی کی دعوت دی اس کے اوپر اس کی اتباع کرنے والوں کے گناہوں کی مثل بھی گناہ ہوں گے اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے جو گناہ کا سبب بنے گا گناہگار گار اور جو ثواب کا گناہ گار ثواب کا جو ہے وہ سبب بنے گا تو وہ نیکوکار ہوگا تو ثواب جاریہ گناہ جاریہ دونوں سے متعلق یہ معاملہ سمجھ میں آتا ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے آئس نمبر 26 اور ستائیس قد مقرم بے شک ان سے اگلوں نے فریب کیا تھا تو اللہ نے ان کی سنائی کو نیو سے یعنی تعمیر کو بنیاد سے لیا تو اوپر سے ان پر چھت گر پڑی اور عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں کی انہیں خبر نہ تھی ان <سلام> دن انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن میں تم جگڑتے تھے علم والے کہ برائی کا پر ہے تو یہ دو آیتیں ہیں اس میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک ان سے اگلوں نے خریب کیا تھا مراد کیا ہے انہیں پہلی امت نے اپنے انبیاء کے ساتھ یعنی ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی تو اللہ نے ان کی تعمیر کو بنیاد سے لیا تو اوپر سے ان پر چھت گر پڑی اور عذاب ان پر وہاں سے آیا کہ جہاں کی انہیں خبر نہ تھی یعنی کی ایک تمثیر ہے کہ پچھلی امتوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ مکر کرنے کے لئے کچھ منصوبے بنائے تھے تو اللہ نے انہیں خود انہی کے منصوبوں میں ہلاک کیا اور ان کا حال ایسا ہوا جیسے کسی قوم نے کوئی بلند عمارت بنائی پھر وہ عمارت ان پر گر پڑی اور وہ ہلاک ہو گئے اسی طرح کفار اپنی مکاریوں سے خود برباد ہوئے مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس آیت میں اگلے مکر کرنے والوں سے نمرود بن کی نعان مراد ہے جو زمانہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں روئے زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اس نے بابل میں بہت اونچی ایک عمارت بنائی تھی جس کی بلندی پانچ ہزار گز تھی اور اس کا مکر یہ تھا کہ اس نے یہ بلند عمارت اپنے خیال میں آسمان پر پہنچنے اور آسمان والوں سے لڑنے ہوا چلائی اور وہ عمارت ان پر گر پڑی اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے تو پھر فرمایا کہ قیامت کے دن انہیں رسوا اللہ کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہے میرے وہ شریک یعنی جو تم نے گڑھ لیے تھے جن کو تم میرا شریک بناتے تھے وہ کہاں ہے جن میں تم جھگڑتے تھے جنہیں یعنی مسلمانوں سے جھگڑا کرتے تھے ات العلم علم والے کہیں گے علم والے سے مراد کیا ہے یعنی ان امتوں کے انبیاء اور علماء جو انہیں دنیا میں ایمان کی دعوت دیتے اور نصیحت کرتے تھے اور یہ لوگ ان کی بات نہ مانتے تھے وہ کہیں گے کہ آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے یعنی عذاب ان کافروں پر ہے تو یہ دو آیتیں ہیں جن سے متعلق کچھ تفصیل آپ نے مطلب جو ہے وہ سنی تو امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نمرود جیسا کہ میں نے ابھی علت بھی کیا کہ اس نے نہایت بلند عمارت بنائی تھی کہا کہ اس عمارت پر چڑھ کر آسمان والوں سے جنگ کر کے ان کو ہلاک کر دے بے وقوف انسان اس عمارت کے طول میں اختلاف ہے حضرت سیدنا ابن عباس صدیق اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس کا طول یعنی لمبائی پانچ ہزار ہاتھ اور مقاتل نے کہا کہ اس کا طول دو فر سخت تھا پھر اللہ نے ایک زبردست آندھی بھیجی جس نے اس محل کی چوٹی کو سمندر میں گرا دیا اور باقی عمارت اس کے رہنے والوں پر گر پڑی اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ کفار مکہ ہیں جو مکے کے راستے میں کھڑے رہتے تھے تاکہ مکہ میں آنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گمراہ کریں اور تیسرا قول یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے بڑے بڑے کافر بھی اپنے نبیوں کے خلاف سازش کرتے تھے لیکن ان کی سازشیں ان پر الٹ گئی اللہ تعالی نے پلٹا دی میرا رب ارشاد فرماتا ہے آج نمبر اٹھائیس کہ فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال پر کہ وہ اپنا برا کر رہے تھے اب سنا ڈالیں گے کہ ہم تو کچھ برائی نہ کرتے تھے ہاں کیوں نہیں بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے برے اعمال تھے اس جگہ مفسرین نے دو قول فرمائے ہیں ایک قول یہ ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اسلام کو ظاہر کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ جس وقت ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اللہ کی ابویت کا اقرار کرتے ہیں اور اسلام لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے یعنی شرک نہیں کرتے تھے اور فرشتے ان کی تقزیب کرتے ہیں اور ان کے قول کو رد کرتے ہیں کیوں نہیں آم بے شک اللہ جانتا ہے کہ تم جو کچھ شرک کرتے تھے اور اللہ کے دین کی تکلیب کرتے تھے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ نے قیامت کے دن جو کچھ وہ کہیں گے اس کی حکایت کی ہے کہ وہ اس دن شدت خوف کی وجہ سے اور قیامت کی حولاقیوں کی وجہ سے جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی شخص جھوٹ نہیں بولے گا وہ کہتے ہیں کہ اس آئش کا معنیٰ یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے اعتقاد میں یا اپنے خیال میں کوئی برا کام یا شرک نہیں کرتے تھے پھر اللہ یا فرض سے ان کے قول کا رب کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے لہٰذا یہ جھوٹ تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا وہ تم کو تمہارے کفر اور شرک کی سزا دے گا پھر اللہ نے سراحتن ان کے عذاب کا ذکر فرمایا آیت نمبر 29 ہے اب وا و جہنم خالہ اب جہنم کے دروازوں میں جاؤ کہ ہمیشہ اس میں رہو تو کیا ہی برا ٹھکانا مغروروں کا اللہ اکبر دیکھیے شاید میں جہنم کے دروازوں کا ذکر فرمایا ہے معلوم ہوا کہ جہنم میں سزا کے مختلف درجات ہیں لہذا بعض لوگوں کی سزا بعض دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوگی اللہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے تاکہ ان کا رنج اور غم زیادہ ہو پھر فرمایا متکبرین کا کیسا برا ٹھکانہ ہے یعنی ان کا تکبر یہ تھا کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے تھے تو عید پر دلائل دیکھنے اور سننے کے باوجود اللہ کو واحد نہیں مانتے تھے اور انبیاء رحم السلام اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے تھے اس کو قبول نہیں کرتے تھے یعنی غرور تکبر کرتے تھے اور کفر اور شرک کرتے تھے میرا رب ارشاد فرمانتا ہے اور ڈر والوں سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا اتارا بولے خوبی جنہوں نے اس دنیا میں بلائی کی ان کے لیے بلائی ہے اور بے شد پچھلا گھر سب سے بہتر اور ضرور کیا ہی اچھا گھر پرہیزگاروں کا تو پہلی آیتوں میں اللہ نے ان کافروں کے احوال بیان فرمائے جن سے جب پوچھا جاتا تھا تمہارے رب نے کیا نازر کیا تو وہ کہتے کہ پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں فرمایا وہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور اپنے پیروکاروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں اور فرمایا کہ فرشتے ان کی روحیں اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور فرمایا کہ وہ آخرت میں اسلام کا اظہار کریں گے لیکن اس وقت ان کا اسلام مقبول نہیں ہوگا اور پھر یہ بتایا کہ اللہ ان سے فرمائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ یہ سب باتیں آئے آپ سن چکے ہیں اس کے بعد اب اللہ مومنوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ کہیں گے اچھا کلام نازل کیا ہے پھر اللہ نے بتایا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا کیا دراجات تیار فرمائے ہیں تاکہ کافروں کی وعید کے ساتھ مومنوں کے واٹ اور ان کی بشارت کا بھی متصل جو ہے وہ ذکر ہو جائے تو یہ یہاں پر اس آیت پاک سے مراد ہے چنانچہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے جگ خلو نہ بسنے کے باغ جن میں جائیں گے ان کے نیچے نہر رواں انہیں وہاں ملے, ملے گا جو چاہیں اللہ ایسا ہی سلا دیتا ہے پرہیزگاروں کو یعنی یہ بات یاد رکھیں جنت کے سوا کسی کو کہیں بھی حاصل نہیں ہوگی اس وہ جو چاہے وہ لے لے یہ جنت ہی میں اللہ تعالی عطا فرمائے گا پھر فرمایا اللہ زینا تو سلام کو متحل الجنت بما كنتم تعملون <اللزین> یہ کہتے ہیں وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرش کے ستھرے پن میں یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر جنت میں جاؤ بدلا اپنے کیے کا اللہ اکبر فرشتے ستھرے پن سے جان نکالتے ہیں یہ مراد کیا ہے کہ وہ شرک و کفر سے پاک ہوتے ہیں جن کی جان نکالی جا رہی ہوتی ہے یعنی مسلمان ہوتے ہیں اور ان کے اقوال و افعال اور اخلاق و خصال کا فیضا ہوتے ہیں کا اعت ہوتی ہیں محرمات ممنوعات کے داغوں سے ان کا دامن عمل میلا نہیں ہوتا قبض روح کے وقت ان کو جنت و رضوان و رحمت و کرامت کی بشارتیں دی جاتی ہیں اس حالت میں موت انہیں خوشگوار معلوم ہوتی ہیں اور جان فرحت و سرور کے ساتھ جسم سے نکلتی ہے اور ملائکہ عزت کے ساتھ اس کو قبض کرتے ہیں یہ فرمایا کہ اللہ دینا تطا وقفہ وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے ستھرے پن میں سبحان اللہ پھر فرمایا یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر سلام علیکم تم پر سلامتی ہو تو مربی ہے کہ قریب موت بندہ مومن کے پاس فرشتہ آ کر یہ کہتا ہے اے اللہ کے دوست تجھ پر سلام اور اللہ تجھے سلام فرماتا ہے اور آخرت میں ان سے یہ کہا جائے گا کہ جنت میں جاؤ بدلہ اپنے کیے کا اب رب اشار فرماتا ہے آئٹ نمبر تینتیس اور چونتیس انتظار میں ہے مگر اس کے فرشتے ان پر آئے یا تمہارے رب کا آزاد آئے ان سے اگلوں نے ایسا ہی کیا اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے فاسبہ تو ان کی بری کمائی ان پر پڑی ان کی بری کمائیاں ان پر پڑی اور انہیں گھیر لیا اس نے جس پر ہنستے تھے اللہ اکبر اس آیت میں کفار کے دوسرے شبے کا جواب دیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کفار کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر چاہیے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آ کر یہ کہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے ان کا غد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ تو ایمان لانے کے لیے صرف فرشتوں کے منتظر بیٹھے ہیں اس آیت کی دوسری تقریر یہ ہے کہ جب کافروں نے قرآن پر یہ تان کیا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں تو اللہ نے ان کو عذاب کی وعید سنائی اس کے بعد مومنوں کا ذکر فرمایا کہ جب ان سے قرآن کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ امزا کلام ہے تو اللہ نے ان کے لیے ثواب کی بشارت سنائی اس کے بعد پھر کافروں کی مذمت شروع کی یہ اپنے اقوال باطلاح سے رجوع نہیں کریں گے الا یہ کہ ان کے پاس عذاب کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں یا یہ کسی آسمانی عذاب کے انتظار میں ہیں اور پھر فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس طرح کیا تھا وہ بھی انبیاء علیہم السلام کا انکار کرتے رہے اور جب انبیاء ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ کہتے کہ وہ آسمانی عذاب کب آئے گا وہ انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑاتے تھے اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر اور مشرق بولے اللہ چاہتا تو اس کے سوا کچھ نہ پوچھتے نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ اس سے جدا ہو کر ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے ایسا ہی اس, ان, ان سے اگنوں نے کیا تو رسولوں پر کیا ہے مگر صاف پہنچا دینا یہاں پر کفار مکہ کا یہ اعتراض ہے جس کو بیان کیا گیا ہے کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کی نبوت میں پہلے یہ شبہ پیش کیا کہ آپ جس قرآن کو اپنی نبوت کی دلیل قرار دیتے ہیں جس میں تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں تو زار اللہ نے ان کے شبہ کا ذکر کر کے جواب دے دیا پھر دوسرا شبہ کفار کا یہ کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمارے نہ ماننے کی وجہ سے اب تک ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا تو سابق آیتوں میں اس کا بھی جواب دے دیا ابلی ساحت میں ان کا تیسرا شبہ فرمایا بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جس میں کفار مکہ نے جبر کے طریقے سے اسپلال کیا ہے انہوں نے کہا یعنی کافر کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو ہم ایمان لے آتے خواہ آپ دنیا میں آتے یا نہ آتے یعنی اے رسول آپ دنیا میں آئے یا نہ آئے اگر اللہ نے چاہنا ہوتا تو ہم ایمان لے آتے اور جب ہر چیز اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے تو اگر اللہ کو ہمارا ایمان مطلوب ہوتا تو وہ ہم کو مومن بنا دیتا اور اس میں آپ کو پیغام دے کر بھیجنے آپ کی تبلیغ کرنے کا کوئی دخل نہیں ہے تو بہرحال اس کی اگر سے تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو اڑتالیس میں کی تفصیل میں اس کا میں مطلب تفصیل سے اس کا رد کر, کر چکا ہوں لیکن پھر بھی چند باتیں عرض کر دوں کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا تمام فرشتے اور مخلوق اپنے اختیار کے بغیر جبرن اللہ کی اطاعت کرتے ہیں بجز انسان اور جنات کے اللہ کی حکمت یہ تھی کہ انسان اور جن اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کریں یہی وجہ ہے کہ اللہ نے صرف انہی کے لیے جنت اور دوزخ کو بنایا اور باقی کسی مخلوق کے لیے جزا اور سزا کا نظام نہیں بنایا پھر اللہ نے شیطان کو بھی پیدا کیا جو لوگوں کو کفر اور برے کاموں کی طرف اکساتا ہے اور نبیوں اور رسولوں کو بھی بیجا جو لوگوں کو ایمان لانے اور نئے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور انسان کے اندر بھی دو قوتیں پیدا کی ایک وہ قوت جو اس کو نیکیوں پر ابارتی ہے اور ایک وہ قوت جو اس کو برائیوں پر اکساتی ہے پھر انسان کو عقل سلیم عطا کی کہ وہ کفر اور ایمان اور برائی اور نیکی میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے جو ایمان اور نیکی کو اختیار کرے گا اس میں وہ ایمان اور نئے کاموں کو پیدا کرے گا اور جو کفر اور برے کاموں کو اختیار کرے گا تو وہ اس میں کفر اور برے کاموں کو پیدا کر دے گا کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے پھر ایمان لانے والوں اور نئے کام کرنے والوں فضل سے جنت رخروی نعمتیں عطا کرمائے گا اور برے کام کرنے والوں کو اپنے عدل سے دو ذختی دائمی عذاب میں مبتلا کرے گا میرا رق ارشاد شرماتا ہے اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کو پوجو اور شیتان से بچو تو ان میں کسی کو اللہ نے راہ دکھائی اور کسی پر گمراہی تھی اتری تو زمین میں چل پھر کر دیکھو کیسا انجام ہوا جو جانے والوں کا اللہ اکبر کبیرہ اب یہاں پر اس آیت میں جو تابوت فرمایا گیا ہے علامہ راغب اسفہانی نے لکھا ہے کہ ہر سرکش کو اور ہر اس چیز کو جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے اس کو تاغوت کہتے ہیں شاہر کاہن سرکس جن اور نیکی کے رستے سے بٹکانے والے کو بھی کہتے ہیں شیطان کو بھی کہتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تاغوت شیطان ہے اور اسی طرح اور بھی اس سے متعلق اقوال ہیں لیکن ظاہر مراد اس میں یہی ہے کہ برائی ہے تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی یہ آیت ہمارے مذہب پر دلال کرتی ہے کیونکہ جب اللہ نے خبر دی جی کہ ان پر گمراہی ثابت ہو گئی تو اب یہ محال ہے کہ ان سے گمراہی صادر نہ ہو ورنہ اللہ کی خبر سابق اور کازب ہو جائے گی اللہ کی خبر سابق کازب ہو جائے گی اور یہ محال ہے ایسا نہیں ہو سکتا اور جو چیز محال کو مستلزم ہو وہ بھی محال ہوتی ہے اس لیے ان کا گمراہ نہ ہونا بھی محال ہے اور ان کا گمراہ ہونا عقل واجب ہے اور امام فخر الدین رازی الرحمٰ نے جو بیان فرمایا اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کافلوں کو گمراہ کر دیا اور اب ان کا ہدایت کو قبول کرنا محال ہے اور ان کا گمراہ ہونا واجب ہے تو پھر اس گمراہی میں ان کا کیا قصور ہے اور دنیا میں ان کی مذمت اور آخرت میں ان کو دائمی عذاب دینے کی کیا توجیح ہے تو جواب یہ ہے کہ ازل میں اللہ کو علم تھا کہ ان کافروں کو اختیار دیا جائے گا پھر یہ اپنے اختیار سے ایمان کے مقابلے میں کفر کو اور نیک اعمال کے مقابلے میں بد اعمالیوں کو اختیار کریں گے اور بندہ اپنے لیے جس چیز کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے وہی چیز پیدا کر دیتا ہے سو اللہ نے ان کے اختیار کے مطابق ان میں گمراہی کو پیدا کر دیا اور اپنے علم کے مطابق اللہ نے یہ خبر دے دی کہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے اور اللہ نے جو خبر دی ہے اس کا واقعہ ہونا ضروری ہے ورنہ اللہ کا علم جہل سے اور اس کا سلک کزم سے منقلب ہو جائے گا اور یہ دونوں چیزیں محال ہیں میرا اگر تم ان کی ہدایت کی حضرت کرو تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرے اور ان کا کوئی مددگار نہیں میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے اسلام اور ایمان لانے کے لیے بہت کوشش فرماتے تھے اس کے باوجود وہ اپنی سر کسی ہٹ گرمی سے باز نہیں آتے تھے اس سے نبی پاک علیہ السلام کو بہت رنج ہوتا تھا تو اللہ تعالی آپ کو تسلی دینے کے لیے فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے لیے کفر اور گمراہی کو اختیار کر لیا تو اللہ نے ان کے لیے کفر اور گمراہی کو پیدا کر دیا اور جب اللہ ان کے لیے کفر اور گمراہی کو پیدا کر چکا ہے تو وہ اب ان کے لیے ہدایت کو پیدا نہیں کرے گا اور اب ان کی کوئی مدد نہیں تو اب آپ ان پر افسوس نہ کریں اور ان کے متعلق رمغین نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی ارشاد فرمائی ہے سناچے سورہ نحل کی آیت نمبر اڑتیس انتالیس اور چالیس یہ تین آیتیں تلاوت کرتا ہوں اور آج کے دس قرآن کی بھی یہ آخری تین آیتیں ہیں اور تب انشاءاللہ پھر ہم کل کر سنیں گے رب ارشاد فرماتا ہے لا يبعث من يموت ولا فن نا فلا يعلمون اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے کہ اللہ مردے نہ اٹھائے گا ہاں کیوں نہیں سچا بات اس کے ذمے پر لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے فیه اس لیے کہ انہیں صاف بتا دے جس بات میں جگڑتے تھے اور اس لیے کہ کافر جان لے کے وہ جھوٹے تھے ان ناما خا لا اور جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم چاہے ہو جا وہ فور ہو جاتی ہے اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ میرا پاک رب اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے اپنی قدرت سے متعلق ارشاد فرما رہا ہے ان آیتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کفار مکہ کا چوتھا شبہ پیش کر کے جواب دیا گیا وہ کفار مکہ کہتے تھے کہ مرکز دوبارہ زندہ ہونا حشر نشر باطل ہے اور چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ مرنے کے بعد سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اس بنا پر آپ کی رسالت کو باطل قرار دیتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ مرنے کے بعد یہ جسم ریزا ریزا ہو جاتا ہے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے اسی طرح دوسرے اجسام بھی مٹی ہو کر مٹی میں مل کر ریزا ریزا ہو جاتے ہیں پھر یہ ذرات ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جاتے ہیں اور زمانے کے تقیرات اور حوادشے اور آندھیوں اور طوفانوں سے یہ ذرات کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں پھر ان مختلف اور مختلف ذرات ضرع کو ایک دوسرے سے الگ کرنا پھر ہر جسم کے ذرات کو اس جسم میں جمع کرنا اور جوڑنا اور پھر اس کو مکمل جسم بنا کر زندہ کرنا ان کے نزدیک نہ صرف بے حد مشکل تھا بلکہ محال تھا وہ اس وقت کوئی دلیل پیش نہیں کرتے تھے بلکہ بداحت کا دعویٰ کرتے تھے اللہ کے نزدیک یہ بات بہت غضب کی موجود تھی کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کو موت کے بعد پھر زندہ کرے گا اور کفار پختہ خس کھا کر اس بات کی تقسیب کریں اور کہیں کہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جا سکتا حدیث میں ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما بیان کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے ابن اعظم نے میری تقزیب کی اور اس کو یہ سزا وار نہ تھا اور اس نے مجھے گالی دی اور اس کو یہ لائق نہ تھا اس نے میری جو تقزیب کی ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو پہلی شکل و صورت میں زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں اور اس نے مجھے جو گالی دی ہے وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے اور میں اسے پاک ہوں کہ میری کوئی بیوی بی ہو یا بیٹا ہو اللہ اکبر کبیرا تو اللہ تبارک بالیٰ نے جو کن فیا کون فرمایا اپنی شان نرشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالی جب کسی چیز کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو کن فرما دیتا ہے فیا کون بس وہ ہو جاتی ہے اللہ اکبر سورہ یاسین شریف کا بھی آخر میں فرمایا انما اذا اراد امرحز الح کم فیا کن اس کا کام یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس چیز کو فرماتا ہے ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی وطلا جل جلالہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے اور قرآن کریم کے اس بے شمار علوم پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور پھر اس کی دعوت عام کرنے کی توفیق رفیق عطا تافرمائش آمین آمین اللہ آمین اللہم آمین ثم آمین وما علیہ غلوم الحمد الحمدللہ آج آیت نمبر 22 سے 40 تک دستے قرآن ہوا ہے سورہ محل سے متعلق انشاءاللہ شاء آیت نمبر 41 سے ہم کل دستے قرآن کا پھر آغاز فرمائیں گے آپ سے درخواست ہے کہ ناز شریف پلے فرما دیں کوئی بھی بھائی آ کر ان اللہ تعالی اس کے بعد فضائل اہل بیت پر ان اللہ درس کی ترکیب ان اللہ ہوگی تو کوئی بھائی بھی تشریف لائیں اور ناز شریف پلے کر دیں جو اللہ خیالہ